وہ اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفی چونک داروسلام گجراں والا سد نا وحبی بنا و شفی نف نا ورہی منا مدر کل و, و, و آلہی ابدا کل نور وادہ کل و یانور فاؤ کا کل نو کل وے کنوی کنوکرو تنوع کلو پلیا دل الظهر سبحان پا <مسلح> اللہ ہوا از وجل ہبی بہ ان ملا کتو سلونا لو یا دینو سلو آلوت چمنسان کرم کی کیا بات رضا اس چمن کرم کی زہرہ ہے گلی جس میں حسین اور حسن ہو صلی اللہ علیہ ہے والا عالی واسحاب ہی اجمائینہ وبارہ سلم یا سیدی یا رسول اللہ والا عالکا واصحاب کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نہایت ہی واجب الحترام بزرگوں دوستوں پیارے ازیزی رانی بابر کتن فی الفاق جلسہ مبارکہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سب کہو ردی آپ کی یاد پاک کے اندر گویا اس کا انہیں کہا میری دعا ہے کہ اللہ آ جل مزدور اس جلسہ مبارکہ اپنی بار قبول و منظور اور سڈے تمام مسلمان نے ایجے سنت سبیلا کبیلا گناواں الحمد الحمدللہ سب تو پہلی بات یہ ہے اسی اہل سنت و جماعت ہوں الحمد میں باہ کھڑی کر کے کہنا کسی دل اداری واسطے نہیں کسی ننقید تنقیدہ نشانہ بنا واسطے نہیں بلکہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنے عقیدے کا ڈنکے دی چوٹ بان کھڑی کر کے اعلان کرنا کہ ایک واحد دنیا دے اتنے جماعت اہل سنت و جماعت اصلی لوگ جڑے شانے الوحیت جہے شانے رسالت شانے صحابہ دے شانے بیت اتحار کے بھی کائل اور جہے شانے ودایت ورنہ حقیقت ہے، کوئی جماعت کوئی گروہ کسی بارگاہ اداوت رکھی بیٹھی کوئی کسے کا بےدب سے گستاخ ہے کوئی کسے, کسے نہ نفرت بغض ونڈی بیٹھا ہے، کوئی کسے نہ جناب جی گالی گلوچ تلیا ہے لیکن الحمد للہ سنؤ تو مبارک ہومام محبوبہ نے خدا نال محبت آخو الحمد الحمدللہ رج کے محبت دوسری توانو مبارک بات دینا اور بڑی خوش نصیب و حضرات جنہ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی یاد جلسہ رکھ کے چیز اظہار کر دیتا ہے اور اس چیز ڈنکے دی چوٹ سے کر دیتا ہے کہ الحمد للہ اسینی ہیں جہے جیڑے حسین ہو بولو جن حسین ہونے کو شکی وہ بالکل نہ بولو ان کو تکلیف دن واسطے میں بھی تیار ہوں جا گد کی آواز آیا سی درو دیوار گونجن بے شک مینو کوئی تھوڑی تکلیف ہے لیکن زوق میستا پیا کہ میری تکلیف دور کر دے گا الحمد للہ سی ہوں اور اہمی ہوں کہ خدا دی قسم سڈا عقیدہ امام حسین دا عقیدہ ایک کی دا عقیدہ دا. عقید اہل سنت و جماعت سنیا ہنفیاں بریلیاں کا عقیدہ عقید تسلک تعلق کڑی امام حسین نئی کوڈا طریقہ وہ جہا امام حسین کا طریقہ اس چیز میں دینا مبارک جنہ طریقہ امام حسین دری نال مل رہا میں مبارک دے رہا تکو خیر مبارک حرام ہو گے کہ کیڑی گل بھائی سا طریقہ امام حسین نال کیا مل رہا ہے اٹھا کے دیکھو تاریخ کہ جد یزید جناب اے پیغام آیا حاکم مدینہ نوں کہ امام علی مقام امام حسین جا کے کہہ د کہ فوری میری بیعت کرے امام حسین میری بیعت کر لیکن جس وقت حاکم مدینہ پیغام لے کے نامہ لے کے خط لے کے امام حسین بارگاہ جا کے حاضر ہود اد ہے جناب حضور آ پیغام اے نے یعنی اپنا میں لے کے آیا یزید کا جس وقت امام علی مقام نے یزید کا پروگرام پڑیا سی کہ حسین میری بیعت کرے لیکن امام علی مقام نے اس طرح خط ناڑ کے اس طرح سرمایہ مال ہندی جاب میرے جواب نہیں گویا امام پاک نے اس کے خط پاڑ کے اس اعلان کا ایلان کر دتا کہ حاکم مدینہ یزید پلیت کو میرا پیغام پہنچا دے کہ حسین کا ایلانے جان جا سکتی مار جا سکے الاد قربان ہو دا سارا لٹایا جا سکتا پر حسین حسین اللہ تعالی عنہ نے اے جواب دتا جواب گیا جناب واپس پھر جناب پروگرام ادھر بن گیا ہاکی میں مدینا نو سختی کہ ہاکی میں مدینہ امام حسین کہہ دیو کہ فوری جی میری بیت کرے بیعت تو انکار کیتا کہ اپنا سر کٹان واسطے تیار ہو جائے تاریخ اٹھا کے دیکھو جد یہ پروگرام بن کے سیدنا امام علی مقام امام حسین نوازا رسول جگر جی گوشا بطور نور دیدہ علی المرتضا جگر جی گوشا فاطمہ الزہرا جو جو جو حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ انہوں کو جدو یہ پروگرام ہے آپ نے اسے طرح مالہو اندی جواب لے میں مدینہ یزید پلیت نسین کا پاک حت یزید پلیت ہوں جان واستے قدی بھی تیار ہو سکتا جدو دوسری مرتبہ یہ جواب آیا توجہ فرما دوست آزیز رات دقت سید سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کروں چل دے کندر نے ذرا کوجو میری طرف رکھنا انشاءاللہ شاء ایمان تازہ ہو جائے گا کروں نکلے نوازا رسول جگر گوشہ بتول نور دیدی دلی نظہ برادر اصغر حضرت حسن تبدا جگر گوشہ سا تل نسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکل دینے اور جناب اس طرح ہاتھ بن کے میرے دے ویکار آ جائے گا اس طرح ہاتھ بن کے نوازا رسول مسجد نبوی شریف دی پور قید فضاو پھردا ہوا ریاض الجنہ پھر وردیا ہوا سدھا کملی والے دے پہ ہاضر ہو کے کملی والے دے روزے تاجر ہو کے رو رو کے ارد کر دینے اصلات بسام مو الیا جن رسول اللہ روزے تے حاضر ہو گئے بولو امام حسین کتنے حاضر ہوئے حضور دے. روزے دے سارے بولو کتنے حاضر ہوئے حضور دے سرکار دے. دے روزے تے حاضر ہو گئے اور حضور دے روزے حاضر ہو کے پر کر د سلات سلام کا کار جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کملی والی ہو. دے چہرے والے ہو لہل دیا پیاری للفا والے ہو و فجر دی پیاری پیشانی والے ہو یا سیندیا مبارک تے سونے دنداں والے ہو ادم نشرا دے پیارے سینے والے ہو وہ ماں جنتی کو ہا دی پیاری تے سونی زبان والے ہو بل اثر پیارے زمانے والے ہو لام روکا دی پیاری جان والے ہو شد اللہ دے مبارک سونے دے پیارے ہاتھ والے ہو دے چہرے والے ہوبی سونے اج حسین تیرے آسانے تاضر ہے جنو کملی والیا اپنے موڈیاں تے سوار کردہ رہا ہے سونے حسین تری بارگج ہاضر ہے جدا رونا کمڑی والیا تی گوارا نہیں سی جدی ناراضگی تیری ناراضگی بن جاتی ہے سونے اج حسین روزے تاضر اور سلام دیں امام مقام سلام کردے کہہ رہے ہیں کملی والیا اج تیرا کلما پڑھنے والے گویا تیرے امتی کہلان والے اج تیرے حسین مدینے نہیں رین دین انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا سان پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں کھا اپنا ہر حال اصلے جناب اپنا جناب جی ویکو تعلق ایسا ساڑا رلتا پیا اور جہاں تعلق امام حسین کنیکشن امام مقام علی مقام قیم ہو جائے نبی کریم نواسے کام ہو جائے نواسا بھی ہو جا کہ جہاں ہے بھی سحادی جہاں عقیدہ تے پروگرام نبی نواسے اور سہابی مام دسو جنت مقام ہو دا نیتے اور کی دا جنت مقام ہو دا نیتے اور کی سواگت کر رہا سا امام علی مقام روضہ رسول تے کے سلام پید کرتے ہیں اور روزہ اتحر دے اتے سلام عرض کر کردہ تاریخ شاہدے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہو دیکھو میرے گا اس طرح قبر اتحر اس طرح جفا مار کے نہ نا جاندے اس طرح جفا مار کے نہ ہزور دے روزہ اتحر دے قبر مبارک لیٹ جاندے لیٹ د زاری اخان بندن مل کے کہ اکھاں خلیاں زاری اکھاں بند ہو نیند آ گئی تو باتن دی اکھاں کھلیاں تو خواب چ مدینے والا روزہ روزے والی سرکار کو یا کملی والے خود تشریف لے اور خواب کے اندر رحمت العال امی تشریف لیا عزیفے پا کے حدیث کہ آ نہیں سل راہ نہیں فلم یقا جن خواب دے اندر میری اس نے بے شک میری گویا شیطان اختیار کر سکتا ہوا منا میں فقت راہ پر میں جن خواب دیکھا اس نے بے شک مینو ہی دیکھا تو حضور علی سلا تو نے جناب آپ نے خواب دے اندر جلوہ فرمائی حور جناب پر پروا کے امام علی مقام سیدنا امام حسین پکڑ کے اپنی گود وچ بٹھا سیدنا امام حسین فرمانے نے کہ میری اپنی گودا اس طرح ہی اپنی او پرانے پورے طریقے مطابق سرکار میرے نا کرتا پہ فرما حضور میرے نا پیار پہ فرمانے سیدنا امام علی مقام امام حسین فرمانے کہ سرکار دے گورے گورے سونے سونے نورانی نورانی پیارے پیارے نبوت دے ہاتھ اس طرح ربار چلو کملی والے آکا دے مبارک اٹھے تو سرکار نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی اللہ آتل حسین و اے مولا کریم میرے پیارے نواسے حسین نو صبر بھی عطا کرنا سبر بھی عطا کرنا جیڑے نہ شاہ سن میدان وچ کملی والے نے اپنے پیارے نواسے حسین کیوں <سطور> نہ اگر نبی مشکل کشاہ سی حسین دی کیوں نہ مشکل کشائی کی اللہ کی کسمے آ رمضان دا مہینہ ہوئے کڑاکے دی کرنی ہوئے لمحے لمحے جناب جی کرنیاں دے دن ہون تے روزے ہون اور جناب سارے طبر نے روزہ رکھیا ہوئے تے او سو طبر مسلمان طبر دے وچوں چھوٹا دیا اچ دا سو سال دا بچہ او بھی روزہ رکھ لیں دا اے ماں نکان دے امی میں بھی اج روزہ رکھنا اے سرکی ویلے کھانا کھا لینا دوپہر کا وقت ہو بچے دے خوشتنے لب خوشتنے اور دوبان اپنا خوشک ہوئی ہے حل خوشک بچہ رو رہا ہے پیاس دی شدت دی وجہ رو رہا امی مین روزہ پیا لگتا ہے میں روزہ توڑ نہ لو ماں کہ بیٹا ذرا ٹھہر جا تھوڑا ہی وقت ریندرا ذرا ٹھہر جا حال پانی گھر واپر موجود ہے بہترین شربت موجود نے بہترین جناب جناب مشروبات پی ہوئے افطاری کا جناب اس بارے کھا گے تو پیان گے لیکن بچہ کہہ جائے امی پیاس لگی ہے ماں کہ بیٹا صبر کر باپ جناب جی کم تو فارغ ہو کے کار آو رو, رو کے ابو اب میم روزہ لگا ہوا ہے بیاس بیٹا ذرا پانی موجود نہیں بول تو سہی ہے سب کچھ پتر ذرا صبر کر معلوم ہوں سب کچھ ہواجو جی ماں پیو صبر دی تلکیل کر لینے اور پتر نب افطاری پر قرآن دیا آیا تارید تک سلامتی دینا اللہ کے جارہ نے معلوم ہوندہ کہ اس باتے ماں نے مشکل کشائی کیتی ہے اس ماں تے پیوہ نے اس بچے دی رہنمائی کیتی ہے اس بچے دی کوئی مشکل حل کیتی ہے اگر بچہ روضہ توڑ دیندہ 12 سال داوجوان بچہ روضہ توڑ چھڑ با لگے توڑ بج کے روزہ توڑ دا دینا گویا جناب سچ لوزے رکھنے پی پہ در پہ مشکل بن جاندی معلوم ہوں کہ ماں کے باپ نے بیٹے نسلی دے دے مسجد مخصوص بچا کے بچے دی مشکل کشائی آقا نے یہ دعا فرما کے امام حسین نبر کی تلقین کر کے فرمایا بیٹا وہ مشکل وقت آئے گا اٹھا کے دیکھو کتاباں ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو دیگر کتابہ اٹھا کے دیکھو جدی امام حسین کی بلا دے کملی والے پہلا مسکرائے بعد تجھو بھی ائے اور سرکار نے پوچھا گیا حضور روئے کیوں ہو مسکرائے کیوں ہو فرمایا مسکرائے اس واسطے زخمی ہوئی روئے اس واسطے آنسو اس واسطے آئے کہ میری امت کا والے میرے پیارے حسین کو اس گردن دے اوپر تیر چلانے تلواراں دے وار کرن گے افا میرے شہزادے نوں شہید کرن گے اٹھا کے دیکھو خدا دی قسم ترمذی شری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تے دی خبر کملی والے نے اپ دی شہادت ہونے تو گویا جناب جی کئی سال پہلا اپنے گھر دے اندر دتی اور کملی والے آقا نے اس میدان کربلا جتھے جی اپ دی شہادت ہونی تھی اوتھوں دی خاک تمام ازواج مطہرات دے بچوں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی دیکھ کے فرمایا سلما اس اپنے کول محفوظ کر ل جس دن آ خاک شیشی والی خون بن گئی سمجھی اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا سرکار سارا ہی لمے خدا دی کملی والے نے اپنے پیارے بیٹے حسین واسطے سبر دی دعا کر کے مشکل کشائی بولا مشکل کشائی جائی ماں دسو سارا سال بچہ امتحان دی تیاری ہے۔ سکلے جانا کالج جانا یونیورسٹی جانا پڑد پڑھنے کے بعد جناب جی پھر کورس کو سب کچھ کرنے تو جناب جی امتحان کا وقت آد ہے کدی کسی ماں پیو نے اپنے بچے نو وہ اس دن امتحان کمر امتحان نے جان تو روک شاید ہو سکتا وزیر آباد ایک جی رسم ہو گئی کہ جو اس دن جناب ماں پیو آخ چل بیٹا ہوں رہن کی کوئی ضرورت نہیں تندر ہی دیکھا نہیں تیاری کرا اپنے اس بچے دے کوئی آدمی توڑ دیں جاؤ انفادت کمرہ امتحان دن چڈ کے آؤ تاکہ بچہ اتے جا کے اپنا پیپر دے رہے اور جب بچہ پیپر دمان نال دسو کسی ماں پیو نے آخیا کہ بچہ تو واپس نہ پھر کیوں گا مگر کی ماں دعا کر دی یا اللہ میرے پر نے سارا سال محنت کی رات دن کے یا اللہ میرے کامیابی پامیابی حمکی نار کر سونے نمبر پاس کریں اور اللہ کی قسمیں میرے تے تواڈے <تصفح> کمڑی والے نے سیدنا امام حسین واسطے دعا کر کے کمڑی والے نے ایسی دعا کیتی اور وہ او دعا اڈی کم آئی ایڈی کم آئی کہ کربلا دے میدان وچ وی امام حسین دے قدم تک مگائے معلوم ہوندا والے نے امام حسین دی مشکل کشائی فرمائی ہے اور سیدنا توجہ فرمانا کہ کربلا دے میدان وچ امام علی مقام امام حسین ثابت قدم رہ کے دس دیتا مسلمانوں کہ میں اس نبی واسام جس نبی ترآن نازر ہویا تو جس نبی بھی آیت نازر ہوئی یا دینا آ منو یا دی آ منوستا ان اللہ, ان اللہ, ان اللہ مصابرین آه... ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز کو جب ہوئے ایمان کامیابی ہوئی ایمان والی مقام نکا مطلب سا سکار گئے سلامت بولو جا کے ہوں اسی اپنا طریقہ ویسی پندرہ سو چودہ سو سال گزرنے تو بعد پندرہو صدی شروع ہو گئی ہے اس گئے گزرے دور وچ بھی اج بھی اگر کوئی نبی کریم دا غلام جناب جن کوئی تے مشکل بن جائے خدا دی قسم وچ بھی ہووے پام وزیرباد مدینے نو پاؤں جنہ مدینے نو پھر سنو سا سونا ساڈا طریقہ ہے خدا دی قسم نبی کریم دا غلام پاویں مشرق پاویں مغرب پاوے جنوب شمال گویا کائ نات کے کسی بھی کونے ہویسہ پیسہ پیسہ اکٹھا کر کے پائی پائی اکٹھی کر کے پیسہ پیسہ روپیہ روپیہ جوڑ کے دس پندرہ بھی ہزار روپیہ اکٹھا تے حج دی درخواست درو حج درخواست د حج کی دی درخواست جناب پھر قدرت جناب منظور ہوں تو حج کی دی درخواست دن والے سرکار گلام کی حج کی درخواست منظور ہو بڑی خوشی ہوں الحمد للہ حج کی درخواست نکل آئی ہے پھر وہ بھی وقت آد کرو تیاری کر کے زادے راہ لے کے نبی کریم دا غلام تو سوار ہو کے کراچی پہنچ رہا ہے کوئی لاہور پہنچ رہا ہے کوئی بائی جا جہا ہے کوئی بہری جہاز کے جا جہا ہے کوئی خشکی کا جا رہا گویا تمام جناب چلتے ہوئے دن راتا گزارتے ہوئے مکہ مقدمہ پہنچنا مکہ مقدمہ پہنچ کے المختصر سافے کعبا کر کے ارکانے حج ادا کر کے جد تمام ارکان حج ادا ہو جاندے پھر ہر مسلمان نبی کریم گلام دے دے پیدا ہوں دیئے دے کاش قدو اور سونا تے پیارا سہانا وقت آئے گا جدو میں نبی کریم دے مدینے ہوا گا تو گونگ کے خدر می پھر الحمدللہ جناب حضور اس غلام دا او بھی جناب وقت قریب ہے وہ بھی تمنا دی آڑ پوری ہوں ارکانے حج ادا کر کے ہوں جناب چل رہے نے سرکاری بارگاہ وزور وال ددینے والا پونے تین سو میل کا سفر طے کردہ آیا جدو جناب ٹیکسی دے ذریعے بس کاراں دے ذریعے سفر کردے وہ زیادہ کرا مدینے پہ پہنچتے نے مدینہ شہر تو تین چار پانچ میل دوری شہروں باہر ہی نے ٹیکسی ڈرائیور بول اور جناب جی بس ڈرائور بولدا جناب وہ خوش نصیب اللہ دا حاجی کر کے آن والے ہو نبی ملی. کریم دے مدینے پہنچن والے ہو اور دیکھو سامنے گنبر شریف نظر آ رہا اور دیکھو سامنے گمبہ دے خضرہ شریف نظرہ خدا دی کا سمجھ دو خوش نصیب حادی دے اکھا نے سامنے نبی کریم دا چمکہ ماردہ گمبہ شریف روزہ اتحر نظر آندہ ہے اسے ویلے او دی زبان تو بے ساختہ نکل دا ہے و السلام علیکہ یا رسول اللہ دودھو سلام دیا ڈالیاں شروع ہو جان نے سفر کردہ آیا چاندی لمیا تو بعد بس کے ذریعے کار کے ذریعے سفر کرتے وہ جاجے مدینے پہ پہنچتے ہیں مدینہ شہر تو تین چار پانچ میل دور ہی شہروں باہر ہی آتے نے ٹیکسی ڈرائیور اور جناب جی بس ڈرائور بولدا جناب وہ خوش نصیب آجیوں اور اللہ دا پراف کر کے آن والے ہو نبی کریم دے مدینے پہنچنے والے ہو اور دیکھو سامنے گنبد شریف نظر آ رہا ہے اور دیکھو سامنے گ شریف شری ندرا خدا دی قسم تو خوش نصیب حاجی دے اکا دے سامنے نبی کریم دا چمکا مارد گریف نظر ویلے او دی زبان تو بے ساختہ ساختا تو سلام دیا ڈالیاں شروع ہو نے سفر کر کردیا چاندی لمیا تو بعد ہزور کا شہر مدینا ہے جاجے کرام اپنا اپنا سامان اپنے اپنے جناب گھر رکھ کے اپنے اپنی جگہ رکھ کے بابو ہو کے تیار ہو کے ہاتھ وچ تسری لے کے سیکر پاپ کر دیا درود و سلام پڑھ پڑدیا اور کملی والے دیا پڑھ پڑدیا آیا حضور دی مسجد مسجدی شریف لہن نے کوئی بابے جبرین ولو داخل ہو رہے ہیں کوئی بابو سلام ولوں داخل ہو ریا ہے کوئی بابے مجیدی ولوں داخل ہو ریا ہے کوئی بابے عبد العزیز ولوں داخل ہو ریا ہے کوئی بابے عمر والوں داخل ہو ریا ہے کوئی بابے سعود والوں داخل ہو ریا ہے کوئی بابو النصب ولوں داخل ہو ریا ہے <تصفح> المختصر دے سچے تے سچے غلام مدینہ منورہ دی سر زمین تو پردہ او مسجد نبوی شریف دے اندر داخل ہوندے مختلف دروازیاں وچوں مسجد شریف داخل ہوندے ہوندیاں سرکار دے غلام دیوانہ وار مستانہ وار پروانہ وار چل دے ہزاراں نے نظراں چُکیاں ہیاں نے اکاں وچو آنسو جاری نے چل دے چل دے جناب سیدھا پہنچے نے ریاض الجنہ وچ اور ریاض الجنہ جہاں جی متعلق والے آقا فرمانے ماں و بیمبری لوزا تم مراضر جنمنا مل کے کہہ دو سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ بیمباری لا وباتمن الريع في الجنه فرمایا قاین حافظ رہنے والے لوگوں سن لو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان اے جننا بھی ختا ہے اے جننا نے ہے زمین دا فرمایا اے جنت دے باغان چوئے ایک باغ ہے سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکات ایمام ربی اللہ محبت ایک طرف روز کانو ایک سمت نمبر کی بہار ایک طرف روزے کان ایک سمت نمبر کی بہار ایک طرف راز کانو ایک طرف راز کانو ایک سمت ممبر کی اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری باہ کملی والے سے جناب غلام ریاض الجنہ بھی چار ہوں نے دور کانما نفل ادا کرنے کے بعد ریاض الجنہ جس ریاض الجنہ بچوں امام عزی مقام امام حسین گزر دیا کمری والے دے روزے تے پہنچے اسے ریاض الجنہ بچوں امام حسین دے منن والے انہ دے طریقے دے مطابق ریاض الجنہ بچوں گزر دیا دورتان ماں نفل پڑھ کے ریاض الجنہ اور جنت دے خطے نچوں دیا حضور دے جنام محراب محراب النبی اگے جا کے دو کا نماز نفر پڑھ کے اس جناب دیا ہویا مسجد نبی شریف کا او اگلا حصہ گزر دیا آیا, آیا دیوانہ وار مستانہ وار پروانا وار اس طرح نظر چکیاں ہوئی نے سرکار دے غلام جا رہے جام جناب جی چاندی قدم حضور دارے دا گلام جا رہے اور ہزور دے روزے دے جالی شریف دے سامنے کھڑے ہو کے مواجہ شریف کے سامنے کڑے ہو کے اس مسلمانوں سنیوں امام پاک امام حسین دی پاک پدم سجا کے بیٹھنے لے ہو غور کرو امام عالی مقام بھی روزہ ایک ہاتھ حاضر ہوئے تے اینجا ہاتھ بجے ہوئے تے صلات و سلام پہ ارد کر دینے غلام سنی امام عالی مقام دے مننوالے کملی والے دے دیوانے دے مستانے شما رسالت دے پروانے او سے اندازت شریف دے سامنے کملی والے دے روزہ دیا چمکیلیاں جالیاں دے سامنے کھڑے ہو جان دینے نظرہ چکیاں یانے آگ بہا بہا دس بالا بارے روزے تے گئے ہن او غلام مسکین تے مسکیم تے محنت مشقت کرنے والا جن نے جناب محنت کر کر کے اپنے نال کار کر کر کے حالات کمائی حاصل کر کے اپنا بال بچے کا پیٹ پالیا پیسہ پیسہ بچا کے جمع کیتا دس پندرہ بھی ہزار جو بچا کے جمع کر کے جن نے حج کی دی درخواست دیتی حضور کی دی بارگاہ دی زیارت کرنے جناب وہ بھی ہزار روپیہ جوڑیا او خوش نصیب دی اینیم میتا تی کمائی دی نال او سرکار دی بارگاہ چادری ہون دیئے تے سرکار دے روزے تے سلام کرنے تو باد ہون او ہوئی غلام جدو او جناب آخری دن آن دے رخستی والے حضور دی بارگاہ بچو جناب جی الویدہ ہون والے تے کمری والے دے روزے تے حاضر ہو کے رو رو کے کہا رہا سونے آیا رسول اللہ کملی والے و دے چہرے والے ہو وہ لہ دی پیاری پہ شانی والے مبارک دمد والے ہو الم دے, دے پیارے سینے والے ہو وہ ماں جنتی کو دی پیاری سونی زبان والے ہو بل اثر پیارے زمانے والے ہو نہ کا دی پیاری جان والے ہو اللہ دے مبارک۔ سونے پیارے ہتھاں والے ہو دے چہرے والے ہو، اے رب دے پیارے حبیب سونے میں غلام تیری تری بارگ حاضر ہاں ادیا کرنا میری عمر, دی کل کمائی. اے میری عمر دی کل کمائی میری عمر دی کل کمائی میری عمر دی کمائی محبت نال، نال، بعد ہی شما سینے کے پڑو کملی والے جما کے پڑو میری عمر کی کل کمائی میری عمر دی کل کمائی میری عمر کمائی کل کمائی ائی میری عمر جی کل کمائی آکا تیری گلی دے میری عمر کل کمائی میری عمر کل کمائی کی ضرورت کوئی نہیں شکن کی ضرورت کوئی نہیں محبت پیار نہ پڑو ہو سکتا مدینے بارے پڑھنا قبول ہو جائے تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے ہو سکتا اس بہانے میری حاضری نبی روبے کی ہو جاوے میری عمر دی کل کمائی میری عمر دی کل کمائی میری عمر جی کل کمائی آتا گلی ان کی اکنا والے جان کی اکنا والے جان اکلا والے اور جڑے بڑے, بڑے اپنے اپنے اپنے اکل مند کہن دے نے تے فتوے پہ دے نے اور جڑا حج کرن جاوے نیت کرے حضور کے روزے دے جان دی حج ہی قبول نہیں وہ جی اکلان والے اکل تو آنو مبارک سان مدینے والے دا عشق مبارک كا والے جانن كی یقلا والے جانن گلام پائی پائی کٹھی کر کے بھی ہزار جمع کرا رپیا روپیہ اکٹھا کر کے بھی ہزار جمع کرنے والا کملی والے چند گداں چند فٹائی بلکہ بال ایسے بھی گلام جالی نات پا پا کے پیک کرنے سونے اکلا والے جان والے جانن کی والے جانک لے جان ہوشتے میں میرے تے کی یکلا سد اسق مقام ہو مقام ہو کس چان جے دل بچ ہوے میری عمر دی کل کمائی میری عمر دی کل کمائی بس تیری گلی دے پیرے میری عمر دی کل کمائی نواز رسول بھی کملی والے دے روزے تے کہ آج پندر بھی صدی دے سنی بریلی بھی جناب اکھیاں تے مشکلہ منگلہ تہر کر کے نبی کریم دے نبی کریم دے پتہ جلدہ رسول تے جانا کوئی دی بات نہیں پڑھ کے نواز رسول دی سننا دے نواز رسول دی سننا سنن دے او تھے جاں کے محبت دو تے پیارنا صلات و سلام پڑنا اے بھی کوئی ہے میں جی بات نہیں بلکہ خدا دی قسم سمد بھی کرین دے نوازے دی سنہ دی, دی تیرے نہیں ماندہ تیرے اپنی مرضی اوہ علیہ بات ہے تیرے انڈین درودہ کھیں تو انہوں جناب لیلپوری درودہ کھیں اوہ علیہ بات ہے لیکن الحمدللہ والفضل و ما شہدت به العادہ فضل کمالے دے کہ دشمن کے گھر چی سفائیاں ملتی ہو دشمن بھی پکار پکار کے آ جڑا کم سنی بریر کر کردنے بالکل حق سچی مدد تو ہے مدد تو ہے نا اٹھاؤ رہ نمائے حج جیڑے سے تقریر ہے تے تجری تائید کی اس کتاب جی جناب ہندوستان کا جناب جہاں اُنہز کا جنہوں کا نا نہیں لے جی دستورے دبان ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے دبان ویسے بھی اج کوئی تبیعت ذرا طبیعت کچھ علیل حقیقت یعنی میں کوئی یعنی ایویں نہیں کہہ رہا یعنی شوقیہ طور پر نہیں کہہ رہا حقیقت سات دن ہو نے دردے گردہ دے شکایت سدر مکتلا لیکن تو, آجی تو آجی محبت تو ذوق کھچ, کھچ کے لیا ہے आ, आ, आ, انشاءاللہ تو دے مطابق گلا کراضری ہوکر پاکستان دو بھی انشاءاللہ شاء تو تعالی حکم کرو دے مطابق رج کرا لیکن مختصر عرضی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے مل کے کہہ دو آپ نے حج اور جلال افہام دو اور اس طرح اور دی کئی کتابہ نے جنہیں میں حوالے دے سکنا لیکن دو کتابہ اورنا لوکان دے کر دیا جناب اینج نے جنہیں ایٹم بمبوں ایٹم بمبوں دے ای ایٹم بمب دا کم دے دیا او دے بچو یہ لکھی ہے کہ بندہ جناب سرکار دے روزہ دے عذر ہوئے تکیویں جاکے عذر ہوئے حضور دے روزہ دے عذر ہوئے تو مواجہ شریف دے سامنے انجہ حق بن کے کھلو جائے کہونا سبحان اللہ سبحان اللہ این جہت بن اپنے مسلب کی گلط کریے نا کچھ بھی نہ کریئے لیکن اپنے مسلب کی بات کریے جاؤ جی اس طرح دے روزے تلوج ہے سرکار روزے تلوج میں سمجھداری نہ کہنا دی قسم اگر حوالہ حوالے دا جواب جڑا غلط ثابت کرے ایک ہزار روپیہ نہ کر اللہ کے فضل ون د جیڑی گلک کرناں گا پکی ہوئے گی پیڈی ہوئے گی خدا دی قسمیں کسے منکر دے کولوں کسے مخالف دے کولوں دا جواب نہیں ہوئے انشاءاللہ دو میں کتابہ نہ حوالہ کوئی جواب دے جائے غلط ثابت کر دے دوہ کتابہ نہ ایک حوالہ غلط ثابت کرے ایک حضار دو میں غلط ثابت کرے دو ہزار رپیہ نقدینا جاؤ ایمان وڈا اعلان کرنا سار کلم تے خون ماؤ سر قلم تے خون میں جارہی اعلان کرنا اگر حوالہ گلت کر چڑو تے لکھ کے دن تیار آ خون ما گل ہو سوا ہوم کم اپنے جناب تھوڑی جی نکان مروڑی کرنا جا کے یار تو سویرے سویرے سپی لا کے بجا جا کے جان ہے درود ہے یہ لائل پوری درود ہے کمل کام بھی تو تھوڑی گوش مالی ہونی چاہیے کیوں بھائی وہ بھی کھچائی ہونی چاہیے خدا دیا بندہ بے خدی جاؤ اران کرتاباں کر دیا اور ان دے بڑے جنابی منے دے, دے بڑے گرو دونوں کتابیں لکھنے والے خدا دی قسم اگر غلط ہوئے ہزار روپیہ فی حوالے سے انعام لو سر قلم خون نام لیکن عرض کرنا کہ اللہ دے فضل و کرم دے نام قیامت قیامت مولت مولت نہیں آئے گا غلطی نہیں ثابت کر اینی گر ضرور ہے کہ تھوڑا کن مروڑ کے گھے ضرور ہے بہرحال حال نہ گٹھے نہ لگو میدان نکلو تو میدان نکلن کا وقت ہے ایک پاس رو جناب جی لالا لالا ہے ایک پاس جناب وہ لگی ہے پر لیں دو پرانے دشمن ہاں جی لگے جناب اے قوم تے ابھی جناب سوے جناب اے تے لمیاں پا تے اپنا جناب تسلط قائم کر کے لیکن میں اس کرنا کہ ایسے نکرا چڑن کا وقت نہیں بچا چڑن کا وقت نہیں تو سو کا وقت جاگن کا وقت جاگو تے جاگ کے میری گل سنو وال. تے محبت وحبت پیار نہ نظراں چکا کے تے عقیدت دے نال پڑے الصلاة والسلام کا یا رسول اللہ اوہ اصا تے کیندیاں رہنے تے بہارا تو آڈے کولوں بھی سابتے تے پھر محبت پیانا میں نو کیندیو اسی یا رسول اللہ کہیے اوہ تے نو پیڑ کازی کہیے ساڈے آگا دے اسے سلا تو سلام دی تم سارے جگ بچ پہ درو شریف دی تم سارے جگ بچ پہ آگے لگ جاؤ پایا ایویں کرنا اری آ کملی والے اور دنیا ساری خری ہوئے کملی والے بلا گدا دی قسم پری گلی اوپر کرتا صرف برکے خدا دی قسم اس سال بھی اور دے اندر بھی حاضری ہوئی اس سال بھی اس نعتین و حاضری ہوئی تے ایک نئی دو نئی سو نئی ہزار نہیں لاکھ نئی بلکہ خدا دی قسمیں لکھاں دی تعداد وچ جب جنے غفیر گرو در گرو کمنے والے دی بارگاہ حضور دے اشاکارے نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے اسلام والسلام پڑھ دینے تے پھر میں کیوں نہ توما بے خبوے کملی دنیا ساری کڑی بوئے کملی دنیا ساری کھڑی اصل تو اسلام والے کا یار سولہ بڑھتی پی ہے کتنے بوے کملی وال دنیا ساری کھڑی ابو کملی وال دے سورے کملی اور دنیا ساری کھڑی اچا اس کا نصیبہ اکھ جس دلڑی اچا اس کا نصیبہ اکھ جس دلڑی اچا اس کا نصیبہ اکھ جس دلڑی چا اس کا نصیبہ اور ٹھبے گی ہو دی تے جناب جی بنے گی ہو دی تے جناب جڑے گی ہو دی جدا کسے مرد کلمدر میں تعلق ہوئے گا جسے دلہ کسے ولی کامل نہ باستہ ہوئے گا اٹھا کے دیکھو کتابہ اور جناب آٹوڑے ملتان دے قریب کروڑ پکا جناب ایک جناب اللہ کا ہے اور اس کروڑ پکا دیکھ مشہور ولی ہوئے حضرت خاجہ عبدالحکین صاحب رحمت اللہ تعالی او خاجہ عبدالحکین صاحب شہروں باہر جناب ایک ورہ میں جندر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ پہ کر اللہ اللہ پہ کر ایک جناب جی کافرانی پرات او سے ورانے والوں آ رہیے راستہ پھلی ہوئی سی راؤں کو رہے پہ ہوئے سا جنہوں جناب آئے دیکھے ایک مسلس بیٹھو ہے قریب آ کے کہاں دینے بابا جی یا کیا بولو بابا جی, بابا جی, بابا جی اون نے اج کل <سؤال> جن نگاہ اٹھائی اللہ کی قسم اگے کسی دی نظر نہیں تھی پئی پر نظر پہ جائے بیڑا پار ہو جاندا اے اج نگاہ اٹھائی اللہ دے ولی نے حضرت لطیف محمد اللہ نگاہ اٹھا کے فرمایا او پیلیو کی گل ہے پریشان کیوں ہو اکبر دے بابا جی فرمایا آخر بابا جی سانو دسو کروڑ نو راہ کہڑا را جان فرمایا کروڑ کروڑے کروڑا کروڑ داہ پوچھ والے کہ توڑ او جناب سمجھے کہ جڑا بابا توڑ پہ پیادہ معلوم ہوں جس گھر ساڑی مراد جانی یہ گھر کا پتہ ہے نا دی سمجھ کچھ ہو رہے ابھی سمجھ جو ہو رہے ہو جناب جناب جناب بیٹھے ہوں کروڑ دار آخیا بابا جی ہاں توڑ ہی جانا چاہتے آ بابے کا آخیا پھر ای کروا کرو ہاں آخ کرو ہاں ہاں آخ کو بند کرتے ہیں دیار کے اکھاں بند کرو کوئی ہو جناب جی آج کل اجکل مار کے ہی فوری طور سے کہہ بابا تے توڑ جانا تو ساڑیاں اکھان پہ بند کرا تے توڑ جانا بابا تو اکھان پہ بند کرانا اکھان بند کراج جی کوئی توڑ پجو بابا کی کرو سو سمجھا تیروں گھر سب کو سارا تخا پہ بند کرنا نے اس طرح نہیں کیا جی فوری تور پی قوم جناب آپ بابا ساری اکھا پہ بند کر توڑ پچانا میرا کام میں اکھا بند کرنیا تو آجا کام میں توڑ پچانا میرا کام میں خدا دی قسم اٹھا ذرا پچھو کرو دی تاریخ کرو کرو اور پکا دی سرزمین کرو جا کے پچھ کے بے کھو پوری جناب اپنا برات نے کر کے اکھ بند کیتی تھی بابی اراند دریائے کرم موجت آیا فرمایا کھولو تا صحیح اللہ دی قسم جدو اس پوری برات نے اکھا کھولیا سامنے گھومبت خدر جدو سامنے گنگا کے شریف نظر آیا تو پکار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی قسم ہے جناب او, او نا کیتیاں اکھاں بند جدوں اکھاں کھلایا تے سامنے نبی کریم دا گنبد خضرہ نظر آیا حضور دا نظارہ نظر آیا کہ لگے بابا اصل تے توڑ ہوئیا اسا کسے ہور موڑ تے کھلوتے تا اسا ہونی طور چلے ہاں اوناں دی برات اصل برات اج بن گئی اوناں دی خوشی اصل خوشی اج بن گئی اوناں دی شادی اصل شادی اج بن گئی, گئی کملی جی واں کوئی جناب اگر کوئی اکلدان اکلان والے کی اکلان والے جانن کی اکلا والے جانن ہن جو رشتے نے میرے پے کی یقل والے جانن کی یقل والے ہو سکتا ہے کسی کی کنگ وج ہے مت بجا کے دیکھو جی کہانیاں کسی ایک ایک کہانیا بنا کے دیکھو جی لوگ کمرہ کریں کرچ کریے جناب جی کا یہ جناب دن بندہ پہنچ پھر جناب بال بچے ہائی جہاز سے بند چون دے چنجا چیاں جدے پہنچ دیں پھر جناب جی ٹیکسی کا کرایہ خرچ کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹے جناب جی جدے تو مکے پہنچ دئی مکے دی جناب تو کر کے نیا مسلم تے مصیبت برداشت کر کے ہر قدم دی دی سردی پر برداشت کر کے ہر دی دی دی برداشت پر مدینے پہنچ گئی مسجد نبی شریف چالی نماز پڑھ دیں وہ ایسا بکت لکھ دیں لیکن وہاں ہنی پا چڑیا وے کو کو بند کرو کروڑ پکینا بنوتی گلا کرتے وہ اللہ دی قسم بنوٹی نہیں بلکہ صحیح گلا کرنا تے سچیاں گلا کرنا جے نہیں منتا تے آس ہوں اللہ کا سنا اللہ کا قرآن اور جے ہون بنا تینو قرآن سن کے جے جناب یقین آوے تے میرا کوئی قصور نہیں ہوں اٹھا ذرا قران کریم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار لگائی میری بات ہوے تے انکار کردے اوے کملی والے دے جناب اس غلام دی گل ہوے تے بے شکر رد کر چھڑ رضوی دی بات ہوے انکار کردے لیکن اللہ دے قرآن دی گل دے انکار نہ کری کدے بے ایمان کے نہ مسجد مصطفیٰ پیارے سی نہ سر مارسلا دربار لگا رہی فرمان دے نے اے میرے درباریوں ہے تے وا بلکی متی فرما بردار ہونے تو پہلے پہلے اتنے پہنچنے پہلے تخت پہنچنے حاضر کرے ہے کوئی تو کنیا میلوں کی مسافت کنیا دن کا جناب جی رستا کنا جناب وہ بدلی پاری تخت ہے پوچھو جناب میری بات نہیں قرآن کرنا ہوں جناب او اپنا ادالت کچہری جن اٹھا جد اٹھ کر دیا حضور اور ختم میں لے کے آنا فرمایا کنی دیر الا قرآن کنی دیر ہی لے کے انہیں جن بولیا تو قرآن نے وہ ساری گفتگو نان کر د کال افری تم مینل جال افری تم منل جن آتی کبھی من مقامك اے پیارے اللہ دے سلیمان علی او تخت لے آنی دیر لے کے تو تاری کچہری دو چار گھنٹے جن بھی وقت ہے اس کچہری برخاست ہونے تو پہلا پہلا گلا وقت ختم نہیں ہوئے گا حالی باقی روے گا میں وڑی کچھری برخواست ہونے تو پہلا پہلا خط لے کے آ گا آپ نے فرمایا نہیں منو اس کو بھی جلدی چاہی دیں اٹھا کے بے کھو اللہ دا قرآن اسے مجلس دے بھی چوسر ایمان سرات و سلام دے حکم دے مطابق ایک اٹھنے والا بندہ اٹھے جا قرآن کہندہ قال اللہ دی اندہو مینل کتابے کالی کالی اندو علم من الكتاب انا آدی کبھی کبلا مقامک اے پیارے اللہ دے در سان والی سلاح او تخت میں لے کے آواں گا ایئر لے کے آواں گا کہ کچہری دو چار پانچ گھنٹے جن بھی وقت ہے اس کچہری برخاست ہونے تو پہلا پہلا گرا کچہری کا وقت ختم نہیں ہوئے گا ہالی باقی رہے گا میں تعلی کچہ برخاست ہونے تو پہلا پہلا او تخت آ جا گا آپ نے فرمایا نہیں مینو اس کو بھی جلدی چاہتا ہے اٹھا کے ویکو اللہ درآن اسے مجلس دے دے حکم دے مطابق. ایک اٹھنے والا بندہ اٹھا. قرآن لال اللہ دی نل کتاب ان آدی کبھی کبلا مطلب کہہ رہی ہو سلام دی بات میری بات ہوگا سری دی اس رات دے کیچہری جناب جن دے بولن تو بعد ایک اللہ دا ولی اٹھیا سلیمان اس رات و سلام کی امر کا بلی اٹھیا ایک بندہ اٹھیا کتاب دا علم رکھن والا کہہ کہ لگا حضور میں لے کے آنا پر ماں کنی دیر چ ل کے آنا کی کال اللہ دی اندہو علم من آتی قبل انجل تدائی لئی یا نبی اللہ سونے سرمالی سرحدوں سلام تھی اک بند کر کے کھولو تخت وادے سامنے حاضر ہو گا آخ بند کرو اکھ کھولو تھی اکھ اک بند کرو سونیا اکھ بند کر کے کھولو تخت سامنے ہوئے گا اللہ دی قسمے میں پوچھنا جدو سرکار نے اکھ بند کر کے اپنی اک نو اج کھولیا تخت ایسی نہیں تخت سامنے موجود uh -huh. آپ دی امت دا ولی سی uh -huh. سینکڑیا میل جا بھی گیا بھی آ بھی بدنی تخت اٹھا کے لیا بھی ہے اک چمکن تو پہلا اور یارو جسے مان رترات سلام کی امرا بلی سینکڑیا میلوں تو اکھ چمکن تو پہلا جا بھی سک تخت بدنی چکے لیا بھی نبی کریم دی امت دا ولی اکھ بند کرا کے کھلا کے نبی دا مدینہ بخار سیدی برشدی سید برشد پرچم تھام لو پاکستان باقستان. پاکستان سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں تی بیٹھے چلیا معلوم ہوں دا تو قرآن پار کا مطالعہ نہیں کیتا اور میں الاکیاں ساتھ سارے اپنی اپنی جگہ پیندے زندگیا دے کرتے نے اپنی جگہ دنیا داری بھی ٹوک وجا کے لیکن ایک قباہت گھر آدمی میم جہاں اس دنیا داری نکل کے دنیا داری کا دا معاملہ بھی اللہ کے فضل ہے معاملہ جناب جی سب تو بہتا اور دنیا تابے اللہ دے میں اپنے گھر چو باہر آدمی خدا دی قسم ساری جناب و دنیا داری پروگرام کو بے نیاز ہو کے اس پاس نکلے اور اللہ کے دے دے دامنہ دامن ہویا اور دوسرے بھائی ہزار کے لکھان والے خدا دی قسم اسی طرح جا میرا تلک اللہ دے ولی نہ ہوا ایک باری نہیں بلکہ دو واری نبی مدینہ معلوم ہوں اور کسی کنیکشن جڑ جائے تل قائم ہو جائے تے ندی کا مدینہ نظر آ جائے حدور کے مدینے ماں میں خدا دی قسم اللہ دے بری کنیکشن قائم ہویا انہوں نے اٹھایا, اٹھایا اٹھا کے دا داتا دی حجویری دے رودے تک پہنچایا <سؤال> رو ہایا تو خاجہ میری دیہے پہنچایا اتوں کا رو ہایا تے غوث پاک دی بارگاہ ارام کا رو ہایا اور اس سال اراغ شریف بغداد کملی والے دے غلام نہ غوث پاک دی بارگاہ دی بھی حاضری ہوئی اتو جناب دے آیا جناب جی کربلا سیدنا امام علی مقام جنہ کی پاپ محفل سجا کے بیٹھے انہوں دے جناب پاک روزے دی بھی زیارت کی کربلا میدان بھی دیکھا جس میدان نے کربلا شہادت امام حسین ہوئی او دیگر مقامات مقدس دیکھے نجف اشرف مولہی کریم جنابا چلے تو صاحب، صاحب بابا صاحب، بابا صاحب جناب جی کراچی ہزار جنابی چیف آس پاس آوائی جہاز رہی ہے کوئے تو چلے جناب بغداد شریف ہر جناب پہنچے اتو چلے جناب جی نجف کر بلا تو چلے تو جناب جناب مکے کڑی کڑی جناب جنابیں جی دو دو دی. دی اپنی اصل منظر مخصوص ندی برگالے بردالے تعلق صحیح اپنا ہو جائے تو پھر کم بن گئی دی. الحمدللہ للہ اردے کر رہے تھا کہ سنی تو مبارک ہوئے اس بات کی کہ اس کملی والد روزہ ات ہفتے امام علی مقام امام حسین گئے تے جا کے صلات و سلام سلا کیتا سلامرد گئے گزرے پندرہ سدی کے دور ویچ حضور دے غلام سنی سننی بھی مدینے جاندے نے حضور دے روزے تے تے جا کے روزے اسی طرح سلا سلام سلامرد کر دیں جی امام حسین دے. دے. کیوں بھائی طریقہ امام حسین والا ساتا کے کسی ہو دا؟ جنا حسین تریقا ہوا دیسم کے نام جنت راہ الحمد للہ اصل امام <سلام> <سلام> حسین ربی اللہ تعالی تریقہ مبارکہ چل کے سکارگ حاضری دیتی اس روز اتحد حاضری دے امام مقام امام حسین ربی اللہ تعالی جد چلتے نے ہوں جناب جدا ہوں ذرا سوچو تو غور کرو کتنا عجیب منظر ہوئے گا جد نواز رسول کملی والے روزے تدا ہو گیا ردعا کی قسم اپنی اخانظر ہوتی ہوتا کسی ہو کی پتا ہونا گاہ دو مرتبہ سرکار دے روزے تے حاضر ہوا اللہ کرے اس بار بار حاضری نصیب, نصیب ہو نصیب ہو حضور دے روزے تے حاضری جناب اس مرتبہ دو مہینے تقریباً دو دن حاضری رہی جدو جناب آخری دن جدو جناب ویزا ختم ہو گیا میاد ختم ہو گئی پروگرام مکمل ہو گیا ہوں جناب آرڈر آیا کہ چلو جی اتو رخصت ہو نکلو جدو خدا دی قسمیں نکلن لگے تے اپنے گھروں آخری دن تھی سرکار دے مدینوں نکلن والا اور دو اللہ دی قسمیں ساری دیاڑی جناب اکا چ آسوئی جا پھر جناب روندے, روندے جناب سرکار دی بار گز گیس سونے آن پتا نہیں پھر زندگ ہار بھی نصیب جا کے دس کی یاد رکھنا الودا دی میری اے کملی والے سونے یاد رکھنا الودا امام علی مقام یار نواخی رسول جدو کمری والے روزے تو جدا ہو رہا ہے کیسا دقت امیر منظور ہوگا سرکار دے روزے کو جدو جناب خیر باد کیتا اجازت لے کے جی چلے سد ات السا تے قبر تے حاضر ہوئے جنت اس قبر فاطمہ حاضر ہو کے سلامرد کی تھی سلام ارد کرنے تو با جناب اپنا مختصر یا کافلہ قافلہ امامیا مقام نال لے کے نبی دا مدینہ چھڑ کے مکے پہنچے مکے تو جناب مختصر یا وقت گزار کے سی امام حسین کربلا بچ کربلا میدان کربلا جد کربلا میدان چ جا کے کربلا دے میدان میں ڈیڑا لایا نا سی نہ امام حسین فرمانے پہ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھو اپنے ساتھیوں نو قریب کر کے فرمانے اے میرے ساتھیوں اے دسو ایک کیڑی جگہ اے کیڑی جگہ ہے. ساتھیوں ساتھی عرض کر دیں حضور یہ ماریا کہ فرمایا کوئی ادا دوجا نہ ایک ساتھی عرض ارد کردہ حضور یہ کربلا بھی کہ سیدنا امام حسین رضی دل اتنا تو کربلا دا نا سنیا تخمان نے ہر دو کر بلاف کے دماغ پر زمین کربلا اے یہ اے او جگہ آ گئی ہے جب سام قتل کیتا جائے گا سڈا خون بہایا جائے گا معلوم ہے کہ امام حسین نی پتا تھی کہ اساں اس جگہ تے قتل ہونا ہے شہید ہونا ہے جناب امام علی مقام نے جناب اتنے ڈیرا لایا ڈیرا لا کے ساتھیوں نے آخر بھائی جی دل کر چلا جائے جہاں دل کر پابندی کسی پہ تاریخ کر بلا اٹھا کے بھی, بھی سب ساتھی کہہ کہ لگے حضور جتھے جبھی ابھی آ سکی خاطم آپ مختصر کہ کربلا دے میدان میں ڈیڑا لایا جدو جناب وہ کڑی قریب آئی یزیدیاں پلیتا نے جناب امام حسین دا پانی بند کیا تین دن کے بخے پیاسے حسین دا, دا کافیلا مبارک بوس مقدس قافلے ن امام علی مقام نے اکٹھیا کر کے فرمایا میرے گھر اے پیاری سین قریب آ شاہربانو کریب آ جاؤ آنو محمد قریب آ جاؤ کاسم و عباس قریب آ جاؤ اارے دوستوں باب کری باؤ میں تہن وہ تقریر سنا لگا جہی امام حسین نے کربلا کے میدان میں میں جی تقریر نہیں سنانی کہ جی تقریر جناب جی نہ اگا ہوگا سر نہ پیر ہو جناب جیسا جناب جی سکیاں کل آشنیاں حسین پا منوا لو آؤ میں کوئی حسین دی دراصل اے جی میں سنا نہ منوں یہو جہاں آسم خدا دی ٹھاک ہے نا زمہ داری کا بیان کرنا میں تقریر سنا لگا کر بلا دے میدان امام حسین نے سنائی حسین پاک نے جی تقریر سنائی وہ تقریر سنی جی اس تقریر آ جناب جی کنگ کوئی نہیں جی ہو جی میں دس چکیا ایک اگلے دن لگیا جناب جی ایک اگلے دن لگیا تو پیا آئیو ابھی ذرا ٹھہر جائیں ابھی وہ چند لمحات قریب ہیں وہ آنے والے ہیں ذرا ٹھہرے سبر کریں وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اگر بلا کے میدان میں امام پاک پر کیا کی گزر گیس نہ چلے ہو ایک ہی سن وہ روانے کیوں کون نٹادے کیوں کا امام علی مقام امام حسین دا دتا ہے درس دسو ہر قوم ن امام, امام, امام مقام امام حسین دکھو امام علی مقام امام حسین کا و استقلال دکھو کہ کس طریقے امام, امام حسین نے حق واسطے اپنا کنبا کو اے دسو قوم کسے کہانی خام خاطہ سنا کے جناب جی گمراہ کر سنو خدا دی قسم دے میدان کے امام چمامیالی مقام نے سارا اکٹھا کر کے قریب بٹھا کے فرمایا پیاری سیدہ سیدا دینو اے اونو اے محمد اے قاسم و عباس اے پیارے علی اکبر اے موالی و خدام سنو اے اہ جگہ جس جگہ تے میں تے میں برادر اکبر حضرت حسن تباہ اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی میرے منسوفا دا دی گج کے بولو ساری کائنات سنیا کا پیر نارا گج کے بولو اصل سنی من والی نارا ہوا نارے کی آواز کی کوئی کسو حلا کی قسم نارا یہو جہاں بجے یہ سان پہن کی جنگ ہی بجیا ہندو سکھا کے کنا چی آواز جدو پہنچی نہ یا علی جی دم جناب دم خود ہو گیا جناب مر کے جناب دم مر گئے جناب جی جناب جیسکا نہ اپنے وزیر آباد دی حدود تک اپنی آواز گونجنی چاہیے ارد کرتا پیا سارا قریب کے فرمایا اے او جگہ ہے جس جگہ تے میں تے برادر اکبر حضرت حسن تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا رارا دی دیا اس مقام تجرے سن حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے سن کہ میں آرام کرنا چاہتا میرو نیند آ رہی ہے تے برادر اکبر حضرت حسن مئی نے اپنی آرام بچھا دیتی تے مولا کائنات سر رکھ کے حضرت پیارے حسن محطبا جس سار اپنا رام ترام فرما چند لمے آرام فرمانے تو بعد مولا کائنات دیدار ہوئے تے آپ جی اکھان آنسو جاری تے شاہزادے پہ پوجتے ہیں کیڑے شہزادے اور والے سے پہ ہم نے سیاد شباب ہسن تسین دون میرے پیارے شادی جنت سردار نے وہ جنت نوجوان دے سردار ہسن کریمین بین تاہر کمرین منی رین شہید ہے ربی اللہ تعالی نوا ارد کرنے بجی کی گل دے کیوں پی رونے دی وجہ کی فرمایا پیارے بیٹے شاہداد شا شا شا میں لیٹیا پیاسا خواب دیکھنا کیا کہ میرا پیارا شہزادہ حسین خون جل مولا کا کی تھی پیارے امام حسین اب کردے پیارے بیٹے حسین کو مشکل وقت آئے امتحان دی کڑی آئے کہ اوہ اس انتہار والی کڑیوے چاہے اوہ کھتے مشکل بکتے چاہے اپنے بیٹے نے کوئی نصیحت کرو وصیحت کرو کہ اوہ اس بیلے مینو کی کام کرنا چاہید ہے مینو کی عمل کرنا چاہید ہے سنو مسلمانوں اوہ حسین حسین پاک دے یا حسین یا حسین کہنے والے ہو حسین حسین تے سارے کندے ہو لیکن حسین پاک دے تردار دے مطابق عمل کوئی کوئی کرنے والا ہے فرمان دے رہے اببا جی. اگر میرے سے کوئی اوکھا تو مشکل وقت آجائے جو اس اوکھے تو مشکل وقت تے جو پھر میں نے عمل کی کرنا چاہیے مولا کائنات قرآن پاہ دیا ایک پڑھ کے فرمایا بیٹا سن میں تنو غصیت کرنا انما یو اتفا صابرون اجرہم بغیر اگر تیرے تے کوئی اور مشکل وقت آ جائے اور مشکل وقت ایک پترا سبر دمن ہاتھوں چڈنا بولو سبر دامن دمن چھڑنا چڈنا اپنے اچھی بیان کرنے کسی نو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہی دی میں پوچھنا تھان پوچھنا مسلمانوں سانو کسی اللہ کی قسمی اداوت نہیں کوئی اپنے گھر جناب جی سانو کی ٹھیک ہے نا میں پوچھنا مسلمانوں کا نام سبر ایڈیا ایڈیا جناب جی کنڈیا والوں کے کس کے یہ دستور دبا بندی ہے کیسا تیری محفلی میں یہاں کو بات کرنے کو ترستی ہے دبا میری ایمان دسو ایدروں انجل ایدروں انجل کرنا. ایمان خبر ہے معلوم ہوتا جی چکے بیٹھے ہوئے سبر ہے جب تر سبر آدھے ہو, نا ہو نا بولو تو جہے آدھے نہیں وہ بولو کیونکہ یہ سبر ایسا نہ صبر ہے جیڑے یار بےلی متے ہو سکتا بہتے دوشے مرے ملوانا دنیا کا ہو جائے تانگ لگ کے جاوا دنیا خود ہی کر ملنگا کیا بھائی اے ہو جانا بھائی بھائی ای کر کے بچارے پھر بیٹھے جی کوئی پھر ماشاءاللہ سکار سنت پاس مطابق جن جناب ہے رکھی ہوتا جنم جنت دا ٹکٹ ہی انہیں خریدا کلے نہیں ارد کر ہاں اگر کوئی ہو جہ جناب بول پوے آ کے نہیں سبر ہی ہو گرم ہو کے نہبر نگر سبر تو سانو سمجھا پھر بے سبری کی دم مسلے کی گل کر رہا مسلے کی بھائی جی یہ نبر ہے اگر میرا مطلب ہے مارن دا نام صبر ہے اگر یہاں صبر ہے تو میں پوچھنا اے کتا نمجا لیکن سمجھا لیکن انشاءاللہ کوئی جواب نہیں بنے گا میں نا باللہ بلا سما اللہ خدا کی کسما نام صبر نہیں نہیں بلکہ اللہ دی رضا راضی رنے کا <سؤال> <سؤال> جہا صبر خدا دی قسم کر بلا کے میدان میں امام حسین نے کمایا کسے کوئی کمایا ہی نہیں کر بلا کے میدان چ خدا دی قسم دیکھو کنیاں مشکلات آئی نے کن مصیبت پہاڑ کے آئے نا امام کوئی ماں لا کوئی ماں بغیر کسی دے بغیر کسی لڑائی جھگڑے دے مینوں کسے تاریخ وچوں کڈ کے بخا دے کہ کربلا دے میدان سیدہ زینب دے یا امام علی مقام امام حسین نے اپنے صاف زادیاں دی شہادت دے اوتے اس طرح جناب انہاں دے لاشے ترتے ہون خون دے اندر تے جناب دی جی خاک دے اندر تے انہاں نے جناب باب اعلی کیتا بلکہ واللہ خدا دی قسم نا اے گہن تے حق بجانبہ کہ انہاں دی انداز زبان دے اوتے اے الفاظ جاری گویا ان معلوم ہو رہا کہ سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان علی اکبر شہزادہ پیش کر کے علی اصغر چھ ماں منا شہزادہ پیش کر کے اور محمد ننے نبے سونے سونے پیش کر کے اور علی اکبر شاہ دادا پیش کر کے پیارے قاسم عباس پیش کر کے اور جناب پیارے ابو بکر تے, عمر تے عثمان پیش کر کے دے سونے لال کے تے پترتیجے تے تے پانجے تے پا سب پیش کر کے جدو جناب اپنی باری آئی تج کی تی مولا کریم جو کچھ میرے کو تیرا اے جو کچھ میرے اے سب دتائے تیرا اے جو کچھ میرے کولے اے سب دتائے تیرا اے جو سب در ہی دتا دیرے کی جریا میرا اے تیرا ہی علی اکبر بھی تا کیتے علی اصغر بھی تا کیتے امو محمد بھی تا کیتے کاسم عباس بھی اتا کیتے سب سب کو لا تیر ہی دتا دے کی جانا ہے میرا سب کچھ قربان کر کے بڑا دے میدانا مستفا سر تنیاف بنیا ہے تو میان بچی کالی ایک ہاتھ میں جناب امیر حمزہ دیدال سواری سے سوار ہو کے بڑی شان دے نال چہرا اسی طرح پخرے آئے اور پیر اونا کوئی لگزش نہیں، کوئی جناب چیرے دا رنگ فق نہیں اسی طرح شاہی انداز طرح پیارے شہزادے کی دی حصیت اماما مستفا سر تے بنیا جو رفتارے حیدری میانچ نکالی اور ایک ہفتے امیری حمزہ ڈال سواری تے سوار ہو کے جدو امام حسین نواز رسول اٹھی یہ زمین شاہ سوار ہے یہ قوم شاہ سوار ہے یہ قوم شاہ سوار ہے اور لوگ دسو سی ایشان کون ہے جڑا میدان کل بلا چ نکل ہے خدا دی قسم میروالم ہوں کہ ہو جواب آیا گا گا شان میدان دا کمال نہیں اے ہور دا جناب حصہ نہیں اے ہور جوان دی شان نہیں اگر ایڈی شان نال کوئی میدان ہے کربلا سالما سامنے سینہ تان کے نکل سکتا اور فاطمہ دا ہی نکل سکتا علی دا شہزادہ علی شیر خدا دا شیر ہی نکل سکتا ہے اور کسی کا ایک نہیں ہو سکتا ایمان نال ایک گل کا جباب دو کر بلا میدان میں سب کچھ قربان کر کے امام علی مقام جد جی نکلے کن حسین سن د بولو سارے بولو شک پہ گیا جی پھر اچھی کیوں نہیں بولتے کنے حسین سن کر بلا والا حسین آواز سن کے راضی ہو جائے کنے حسین سن کلا حسین میدانے کر میں سب کچھ قربان کر کے ایک پاسے اکلا حسین تاریخ کر اٹھا کے دیکھو دجے پاسے بھی ہزار کنے ہزار دیتا. ایک نہیں سو نہیں ہزار نہیں دو پانچ دس ہزار نہیں بی ہزار یزید جنہ کو جناب کی تلواراں بھی کٹیا کافی نیزے بھی کافی اور جناب جی بھالے بھی کافی تیر بھی کافی سواریاں بھی کافی خانتوں جناب سامان بھی کافی اور اُدر او در دریات تے ٹھاٹھا پہ مار دے پانی بھی کافی ادھر تنہ دناں دا بھکھا تے پیاسا حسین جتھے دے مصائب و علام تے بہار پھٹ کے آئے نے او کلا حسین ات پاسے 20 ہزار یزیدی اک پاسے ذرا گج کے جواب دیو تے سوچ کے جواب دیو تے ہوش جواب دیو ایمان نہ دسنا کلا حسین بھی ہزار یزیدیاں دے سامنے بھی کیا نہیں نہیں چکیا جا کلا حسین حسین ڈٹ گیا علی شیر خدا دا شیر حسین بھی ہزار کے سامنے ڈٹ گیا جا رب کا شیر جا رب شیر دیر رب شیرا سب کچھ قربان کرا کے پتر پتیجے پانجے بھی اپنی دے سامنے کٹا کے ایمان نال دے سامنے ڈٹے اپا مولا کائنادی کی شان ہوئی لوگ بڑی لمی ایک پتا کی علی پا گمن والو آپ علی پا <سجوع> غصہ نہ کریو نہ دے کرانا میں گل کرنا میں دسنا یہ چاہنا وا تو جو میری طرف میں دسنا یہ چاہنا وا خدا دی قسمیں یار لوگ نے علی پاک کے مقام نمجیے انہوں نے آخر جی سڈے علی تقیہ کیتا مسئلے دی گل کرنا مسئلے دی گل کر لے تو کوئی ڈر نہیں نہ کوئی پابندی پاکستان نے ہر عقیدے والے مسلک والے اپنے عقیدے دی اجازت بجا کے بیان کری اللہ دی قسمیں کسی ننقید کا نشانہ بنا واسطے نہیں نا میں کسے دی دل آزاری واسطے گل کر میں تو سمجھانی بادشاہ نہ وہ پیڑو بھول گیا تھی نہیں سمجھا سمجھیا نہیں میں ع دا مکان کی علی پال کی ہے تکیہ علی او ڈر میں کہنا خدا دی قسم سڈا علی جق جی حق والے جہاں گزار حق کے اتنے دو زور لگ بولو ساڈا علی ہے جدھر علی ہو جائے ادھر اللہ کی قسمیں حق ہو جانا ادھر حق ہو جاتا علی ادھر جدھر حق ہے جدر حق کے ادھر علی ہے اور خدا دی قسم سڈا علی یو وے جڑا کسی کولو بھی ڈر جا کسی کو ڈردا اگر علی خاموش ہے تو مننا پائے گا کہ آپ جیڑے خاموش نے اس چیز ایران ایلان کر رہے ہیں کہ جنہ دور خلافت میں خاموش ہوں دا دورے خلافت دا دورے خلافت اب کے میں زمے دار کرنے کو بنوٹی گلا نہیں کراگا نہ بنوٹی گلا کر سان آدت ہے الحمدللہ اسات بیتیوں نادیاں جنہ دانائیں محمد صادق جیڑے فرمان جنہوں نے صادق ہوں کو اپنے کول کا صادق خدا گوا کہ سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں اتھاؤ نحج البلاغہ ساڑی کتاب نہیں یارہ بلیاں دی کتابیں خودہ ترجمہ کیتا ہے مترجم میں ہو اس کتاب دی جناب اے نا دی جناب جی مجتہد نے جناب حضرت مولا علی شیر خدا دا مکتوب نمبر جناب شایا کیا اس مکتوب دے اندر مولا علی کا الفاظ جائے مولا علی شیر خدا خود فرمانے لے کہ جس اصول دے مطابق لوکا نے ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کی بیت سے اصول دے مطابق لوک میں علی دی بیت کی ہوا علی پاک پا خود اس چیز کا اظہار کر رہے خود ترتیب کی دی جس اصول دے مطابق لوک ابو بکر عمر اسمان کی بات کی سے اصول کے مطابق لوگ نے میری بات کی گویا علی پاک نے دس ہے کہ چوتھا خلیفہ بر حق میں پہلا خلیفہ بر حق ابو بکر نے دوجے عمر فاروق نے تیجے عثمانے گنی نے چوتھا مولا مل. مل. مولا علی شیر خدار اور سنو عرض میں یہ کردہ سن کہ یاد ہو جو نہ تقیہ کیتا ہے پر خدا دی قسم ساڑھا علی تقیہ کردہ نہیں جڑا تقیہ کرے علی ہو سکتا نہیں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ میں خموش رہنا اس باتی قیمتے بعد دنیر تثبوتے کہ علی پاک نے انہوں نے دور خلافت انہوں نے حق تسج تسریم کیتا ہے اور عرض کردہ سفیہ کہ انہوں نے جڑا تقیہ تو یہ وہ درپوک ثابت کرندی کوشش کیتی حضرت علی نو لیکن کون مولا علی کہ آپ تے ایک یوبدیاں دا بڑا پر پرمیا پہلوان بڑا جناب جی نامی گرامی پہلوان شہر تے آ کے جناب شہر ہوندی تے ملاقات ہوں پہلی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تارن لیکن او مولا علی شیر خدا نی پہ چاندنا بیٹے اور بچے فرمایا کی گل ہے بھائی آخر اے دسو کہ ای شہر چک مسلمانا پہلوان ہوا جی نا ہے الی جلیپ جان ہے ایلی نہیں علی نہیں کہ آپ تشریف پروانے شہر چک یہ بڑا منع پرمیا پہلوان بڑا جناب جی نامی گرامی پہلوان شہر چیا جناب شہر چخل ہو گیا ملاقات ہوں ہے. پہلی حضرت مولا علی شیر خدا رفیلہ تارن لیکن او مولا شیر خدا نی پہ چاہ بیٹے اور بچے فرمایا کی گل ہے بھائی آ میو یہ دسو کہ یہ شہر چکلمان کا پہلوان ہوا جیسا نام ہے علی جان ہے جان ہے ایلی نہیں ایلی نہیں ربی سہی کہ اتر مسلمان کا کوئی پہلوان میں وہ پتا پوچھنا چاہنا آپ مان بینو کی واسطہ پہ گیا ذرا مزے کی آواز سن اٹھا کے دیکھو خدا کی دی قسم تاریخ پوچھا تینو کی واسطہ پہ گیا علی دگا میں بڑی وہی مشہوری سنی ایک مسلمان چ ہویا ہوا میں رستم از زمام ہاں وہ اس وقت آپ کو کہنا میں رستم امام ہاں پوری دنیا سے میرا سکھ ہے اج تک جی کیتی کی مار, مار نہیں کھادی بلکہ آیا تے جناب جی شکست نہیں کھدی بلکہ کامیاب ہو کے آیا تے بڑے بڑے تے نے جناب جی تے بڑے بڑا مال حاصل کیا بڑے بڑے جناب جی اپنا جناب جی اپنا میم انعامات ملے نے تے بڑے بڑے جگہ سے جناب جی میرے تے بٹھا کے میرے جلوس کڈے نے میں روس تو فرمایا بھائی راہ ہوئے گا تے اپنے گا پر اے دس تو علی دا پیا پتہ پوچھنا تیرو علی نال واسطہ کیسلمانوں کا نام تے میں کشتی کرنی آپ نے سوالی تو اتر تے میرے ہاتھ ہاتھ پا جے مینو شکست دے جائیں سمجھی والی نے شکت جی تین شکست دے جائیں سمجھی علی ن شکت دی اللہ دی قسم بنوٹی گل نہیں بلکہ بالکل سہی سچ سولہ سہی گا علی پاک سی پتا وہ یہودی پہلوان یہودی بھی بڑے بڑے موٹے پہلوانہ پہلوان پہ سانو واؤ نبی سانو بخاؤ نبی اگر ناظر ہے میں کہنا اللہ کی قسم جس یہودی علی نظر نہیں آیا اس یہودی نبی نظر آ سکتا کیوں بھائی جس جی علی نظر نہیں آیا اس نبی کتنے نظر آ سکتا ارد کرتا پیاسا جناب وہ کشتی لڑنی نہیں میری توہی کی تو بچہ میں بڑا موٹا تڑا اچا لمبا آج پہ اج ای جان دے کشتی کر کے جائیں گا او آخ لگا بےف بیٹا میرے نام سگل نہ کر تیرو دس علی کی دل سنو آسان واسطے نہیں گل کرتا بالکل حقیقت صحیح گل فرمانے بھائی علی نہ کشتی جی کرنی آ ہاں. علی کا پتہ پوچھنا تو پہلا جرا میرے ہاتھ چھت پا جے میرے شکست دے دیں تو سمجھی الی شکست دیتی ہاں او کہا لگا اس طرح گلا کرو تو میرا وقت آیا نہ کرو تو مجھے جلدی دسو علی کتنے رہے فرمایا بھائی اتنے جان نہیں دینا اتوں اگے تو پا جائے گا جی کوئی کرے اتنے کوئی اگا پیچھا کوئی ہوئے گا تو نہیں او دے اکھا چنگا سے پھر چلنا سواری سے سوار ہو کے چند قدمیا جی تونجوڑیا اور بچا یہ تین چیلنج کیا مقابلے تو نہیں آؤں تو تعلیم کی مقابلہ کرنا زمیر نے جناب جن جنجوڑیا نا کہنے لگا یار ہو سکتا کہ جی بچا میری توڑی نہ ہی نہ کر میں پچھلے جناب اپنی سواری پرتا کے جناب قریب آیا تو سواری تو تھلے چی جلٹو زمین لگی درم کرتا آئی میدان جدان میں سامنے آیا نا اللہ دی قسم مسلمانوں دے علی شیر خدا رضی اللہ نے وہ تو پہچان کا نہیں سنا اس طرح ہاتھ چھ پایا تو مولا ایک نے تھوڑی جی مروڑی دے کے کر درم کرتا زمین تو مارا پسینے کے سوار واہ واہ سینے تے سبحان اللہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، جے سینے تے سوار ہوئے تاریخ والا بیان کردا کہندا پیا کہ جے دو مولا کائنات سینے تے سوار ہوئے تے ان معلوم ہوندا کہ آپ فرما رہے تے بیان کرنے والا اپ دے الفاغ، اس الفاظ بیان کردہ کہ فرمان دے پے کہ تو علی سے لڑ سکے تری عقل کا فیر ہے اور علی کا پتا پوچھنے والے تلی سے لڑ سکے تیری عقل کا پیر ہے اور تلی سے لڑ سکے تیری عقل کا شتا کی لومبڑی اور وہ خدا کا شیر ہے تو کی لومبڑی اور وہ خدا کا شیر ہے اور تو علی سے تعلی تیرا غلطی انداز ہے کی اسلام کا جہ گلا نا علی کا پتا پوچھنا کشتی لاستے پتا پوچھنا ادارے قسم اس طرح نظرا چکی ہوئی نے مولا کائنات اور سینے دا بیٹھے گل پپو چلی کا پتا پوچھنا علی پاگ کا پتا پوچھنا ای نظر چکی ہوں پہ اپنے آپ ہاں زماوا مقابلے کامیاب کام ہو کے آیا ناکام ہویا بڑے بڑے انعام دنیا رسطہ میں زمان دے میں نوں دیتے لیکن میدوں پچھاڑ کے میرے سینے تے سوار ہوا ہے ان معلوم ہوں ہے کہ یش کشتے پاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ کشتے پاس مجھ کو پہلی بار ہے اور دل یہ کہتا ہے کہتا کہ پیر مولا علی خدا دی قسم اور اس پر پتا پوچھنا ہے کان علی اور جہاں جگہ سکی ہوئی روٹی چبا کے پانی لال کھا رہا ہے پسینو پسین ہی ہوا ہے یہودی ویکھن والا آپ دا چرچا تو سن کے آیا مسلمان ایک یہودی ہے علی مسلمان دا جناب پہلوان دیکھنے کی او علی اور بولیا پسینا لگا کہ اے مسلمان دا پہلوان ہے جسم پتلا جہا کوئی ایڈا اچا لمبا جوان بھی نہیں پتلا جہا ماڑا جا کمزور جہا تے جما دی روٹی کھانا پسینوں پسینی ہویا آیا ہے پہلوانی سے کشتی کی رہی ہیں. علی، خدا نے سن لیا فرمایا اور یہودی وہ او ایک کہنے والا کہ جمعی ستی روٹی کھانا ہے چیرے سے پسی نئے انہیں پہلوانی سے پشتی کی کرنی ہے پرما جما دی دکی ہوئی روٹی نو چبا کے پانی <سؤال> <سؤال> <سؤال> پیر خلیفہ چہاد مولا علی شیر خدا رب دیر مستفا ویر اور خدا دی قسم جی ہکے جاسے میدان کے سامنے نہیں چکیا نہیں ڈریا ارض کردہ اور رب دے شیر دا شیر حضرت امام حسین بھی ہزار سامنے سینہ تان کے کڑا مارا جو سبحان اللہ بھی ہزار سامنے سینہ تان کے کڑا فرمایا پہچانو میم کون آ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تکری نہیں سنی تاریخ کر بلا اٹھا کے دیکھو سانو کوئی لمبی چوڑیاں نہ سناؤ اصا تو ایکو مطالبہ کرنے اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یزید کی باط کر فرمایا جان بچان دی کر دیو نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شال کی خاطر میں میدان میں نکلا ہوں فقط اسلام کی خاطر سو سو سو سو آمد. آمد. اور اگر ایک گل لے کہ مینو کہ باطل دے سامنے چک جا پلیت یزید دے پلیت ہاتھ سے رکھ کے بیٹھ کر جا فرمایا سن لو سب کچھ قربان کیتا جا سکتا پر حسین دا پاک ہاتھ یزید دے پلیت ہاتھ جان واسطے کدی بھی تیار ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا حضرت امام حسین نے آخری بکت فرمانا خدا دی قسم نظام مستفا خاطر مقام مستفا دیمس مستفا خاطر اپنا سارے دا سارا کنبا جان مال اولاد سب کچھ قربان کر لیتا پر باطل دے سامنے چکے اے ہوئی امام حسین کا درست پیغام نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اپنا سب کچھ قربان کر جے پر باطل دے سامنے چکنا باطل کے سامنے چکنا <م> <م> بولو باطل کے سامنے چکنا جہے ہے ہی غلط نے انہوں کے سامنے چکن کی ضرورت کی پی جان سے جانی جان پر جاوے مستفا پیرا دی جائے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر کے ایک نا ایک پیغام بھیجا کہ ندی کا کلمہ پڑھنے والے ستار دتی ہو میرا پہلا درخت کر بلا دے میدان میں جڑا نام کہ اگر نظام مستفا اور مقام مستفا اور ناموس دی خاطر چڈنا پولو چڈنا پو درخت امام علی مقام امام حسین ادر امداد دوسرا درخ امام حسین کا ادے کہ پام کنا مشکل وقت آ جائے مشکل وقت ایک سبر کا دامن چڈنا تیجا در امے حسین دا کربلا دے میدان میں یہ تے نا کہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اگر اور مشکل وقت آ جائے جد مصیبت دے پہاڑ بھی ٹوٹ کے آ جائے اس مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ کے آنے والے وقت اگر نماز دا وقت آ جائے تو بولو نماز چڈنی نماز چڈنی تھی نماشا سارے پکے نمازی ہو گئے سارے کاموں کی بڑے بے نمازی تاری نماز گل میں نہیں کر تو سارے اللہ کے فضلو کرنے بڑے سونے کے سچے ہونا اپنا پیڑے تے بے نمازی کٹے ہوئے جن مرضی جناب کی ٹھوکرا مارو گا بھی مامیا مکان کر بلا کے میدان آخری وقت بھی جدو آپ کی شہادت ہوئی تو نماز پڑھنے نماز نہیں سی بھی نہ چڈو وہ آنے جی جنہ مرضی سنو درد آ نہیں جی پڑھو جی حسین حسین سے گے سو واری آخانے تھی جنہ مرضی آخو اصل تو بالکل مسیح کھلو کے لالا لالا کرنی نہیں کیوں بھائی حسین حسینکلانے کا دا مطلب تو پھر یہ ہوئی ہے نا کہ حسین پاس ترس دین کہ تے مشکل وقت آ جائے نماز چڈنی سارے بولو نماز چڈنی اسانا جناب اسا پڑھنی نہیں کیوں بھائی حسینی کردار ہے دیکھیے اللہ دی قسم حسین نہیں کردار کہ کل کر بنا دے میدان امام علی مکان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دو سواری تو جناب زمین وال تشریف لے آ رہے ہیں ادو یہ معلوم ہوں کہ مزدہ نظام پیار دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, ازبر اللہ تھے آئے خدا کی قسم سر سائدے سیدے سائدے ہی جناب دی ظالما نے سر اقد جس میں جدا دس جا لیکن اگ نہیں ہونا پریتان دی ٹھنڈی ہوئی اگ نہیں ہونا ان خدیساں بوجی دی بوجی انہوں نے سر امام جس میں جسم جدا کر کے نیزے دی نوک سے اٹھا بیان کردہ کہہ رہا کہ جب سر امام نیزے کی نوکتے دے تو چیرا مبارک عدت امام والی مقام زمین یہ <تصفيق> معلوم ہو رہا ہے کہ باں کے نیدے پر سو زمین باں کے پر سمی ہے رو یامی ہے ان کو پاک معلوم کے کہ مین قتل تے کاری دینا سی پر مین اللہ کی بارگج اپنی نماز فائدہ پورا کر لین دین ہاں؟ امام پر مال کہنے والا سکریے دیکھو نی مام کش نال اور کیسے تھے آش نام دیکھو مامے کش لب آش حلق پر پلواں اور سر تھا جلکا نماز میں ہوا <تصفح> <تصفح> <ملتنی> اج تریے چل جا ہوا کھول کے دیک چشم دل لطف ہے کیا نماز میں پھر آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں ان کی نماز دیکھیے جو ہے شیے آسیاں اور شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی ہے نماز میں دیکھو ایماں میں تشن لسے تھے آشی کے نماز تیل تھی ہلک پلو نماز میں تھا جانخا بلکہ یار بیلیاں خود رسالہ رسالا دے جناب بیان کرنے والا اُنہیں تحریر لکھنے والا جناب کہہ رہے ہو حسینی حسینی اپنے آپ کہنے والے ہو سوچو کی تا کردار حسینی ہے کی تھی اپنے آپ حسینی حسین کہنے پہ ہو میں نہیں الا قسم کہ میری بات ہوگی بے شک آ کے میری زبان قطر دوں کینچی کے لیکن گل بھی دی گویا انہی کی محفل انہی کی بات سنا رہا ہوں زبان میری ہے بات می نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ماتمی لاکھوں ہیں نفس بے ریا کس کس نے ماتمی لاکھوں ہیں نفس بے ریا کس کس نے ہے دیکھنا یہ ہے تیرے اس وقت کی ویا کس میں بلا وہ میرے عقیدے دام وہ کسی ہوسلک ہے جڑا اپنے آپ نو حسین کہہد میں جناب مخلصانہ دعوت لعوت دا کیا اپنے آپ نو حسنی حسینی کہنے والے ہو خدا دا خدا دا را خدا را حسینی حسین زبانی زبانی نہ بنو بلکہ عملی طور سے حسینی بنو جس طرح بھی کہہ رہے لیتے اسی بھی کہہ ہیں کہ دیکھنا یہ ہے تیرے اس واقعی اس قسم میں ہے اور اگر حسینی کہلانا چاہتے ہو تو ہوئے کم از کم پانچ وقت نمازی بن جاؤ قرآن دیکاری بن جاؤ گان امام حسین جنہ نے میدانے کر بالا اپنا سب کچھ قربان کیا اور انج جناب اللہ دی بارگاہ ایسے پارے پورے, پورے مستاب بن گئے سبھی اموار بل ولا سیلا فرمایا جہیں میرے رستے قتل کیتے جان انہوں نے مردہ بولو مردہ یاد لا یہ ہلایے تو ہلکے ہی نہیں یہ بلائیے تو بولتے ہی نہیں یہ پیندے ہی نہیں یہ کئیے تو کھانے ہی نہیں یاد لا یہ مردہ نہ آئیے تو ہوئی تو جمعے کر جیسے اجکل یار بےلیاں نہ دیکھو یار وہ مر بھی گیا ہے پھر یار بےلیاں نے زندہ زندہ سنیا ہے زندہ زندہ وہ بالکل مریا پہ پٹرے دیا ہوا جناب وہ جناب بلا بولتا نہیں وہ خاندان نہیں انہوں پیا پیندے نہیں بھائی آن دینا یار روپئے سنگ سے تراج کر لیکن ایمان نے دسو قرآن کہ جہاں میرے رستے قتل ہو جانا مردہ مردہ کیوں بھائی ایمان دسو پین جی جانگے جن قتل ہوئے کافی بےمانہ مقابلہ کردیا جسم ریزا ریزا نے اللہ کی کہنا پیا شہید شاید شہید کی پے بلائیے بولتے پینے پہنے یاد کرنی تو سچی ہوئی نا مردہ ملو قرآن سمجھیے قرآن میں نہیں کیوں بھائی قرآن تے کہہ رہا جل میرے رستے قتل ہو جان اللہ کا نام مردہ نے شعور نہیں معلوم ہوں گئے ہو گزرے دور خاطر مقام دی ناموس مستفا کی فاطر وہ حق واسطے قتل ہو جائے اللہ کہ جناب شہید ہے شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں چوتھے پارے جرب کہ میرے رستے قتل مردہ کمان بھی نہ کرو بلکہ نے اپنے رب کو ردت حاصل کرتے جی وہ کھانے بھی نہیں پیندے بھی اللہ سے یہ آخری ایمان دسو اس پندرویں سدی کے گئے گزرے دور میں جیڑا قتل ہو جائے حق واسطے وہ ہوئے زندہ کملی والے کا گلام جہاں اسپندی چلی جائے گئے دور میں ہک واس سے قتل ہوئے تے ہو جما پڑھنے دا صدقہ زندگی ملے دا آکا کہ یار لوگ آدھے ندی کر مٹی نہیں ملنے والا خاکم کم پتا اور قسم ساڈا نبی جنہ نبی جس کو ہاتھ لہر کے بول <سؤال> چڑھو تاکہ میون پتا لگے کہ کوئی مدا ہو جا نواسا حسین دن کملی والے آسا اسپندی صحیح دوسرے دور چور گلام کلمر ہاتھ کی خاطر اور نظام استفا کی خاطر قتل ہو جائے ہزور کا گلام دینا کملی والا جیسے سچ کے زندگی ملے ساڈا آکا فنجرد فنجرد uh, اس واسطے سامنے کہنا پائے گا اور آخا کے ڈنکے دی کہ جب زندگی ثابت ہے ابن علی کی میں تھوڑی ترمیم دل کہنا ہوں نا کہ جب زندگی ثابت ہے اس گئے گزرے دور میں میرے آقا کے سہی لکی دا امتی کی، پھر ہم موت نہ مانے گے دو عالم کے نبی کی ہم موت نہ مانے گے دو عالم کے نبی کی فلا بلا تکلو لے نہیں یوک روقی سدیل اموات بل والا تشور لات کلویلائی امواتا بلیاؤں ان دکو اور حدیش جی سن لو درہ میں اے حجت کیم کر کہ کل اللہ پوچھے میرے پیارے بھی تو ہی والے حدیث پڑھائی نہیں سی سنو تو کسی درد دین سای کری نے فرمایا حضور دا انتا اجساد الانبیاء <تصفيق> فنبی اللہ ان دے ملی؟ نبی ملی؟ دا جسم کھانا مٹی لائی حرام کر دیتا گیا ہے مٹی نبیاں دا جسم بولو کھا سکتی ملی؟ ملی؟ ملی؟ دا جسم مٹی مل سکتا مٹی ملے گا جہرا مدر مردہ جہرا خود مردہ جہاں مدر کا ایمان مردہ جہاں خود جا جا مدر جا جدر ایمان جھوٹا مٹی مل کے میٹ ہو سکتے ہیں خدا کی کسم سادہ آتا زندہ سادہ آتا زندہ سادہ آنا زندہ آنا اللہ اللہ کا نبی زندہ رزک دتا جا کدے بھی نے پیندے بھی اللہ پتا لگیا کلانو حدیف کی روشنی چکار بھی دیا تو جیار سی کنیکشن قائم کر لاستے اپنی جان دے وہ بھی الحمد للہ سنی ہوا مذہب بھی دے سر سامانی جماعتیں جیسے کو کوئی بزاحت سرمایہ نہیں کوئی کسی دوسری حکومت کی ایڈ نہیں جب کہ سارے سڈے خلاف اکا کڈ کڈ کے کسی طریقے یہ مک جان اللہ کی کسمت آ نہیں کہ مکنا <سؤال> مکے پہ خود جھوٹا جا مذہب جھوٹا سا مذہب بھی سچا ادو بھی سچے اس واسطے سا نہیں جی مکنا تھی ٹھل لا لو اڈیاں بھی لگڑو نا کہ مک جان اجے مکنا آخ آسان نہیں جی مکنا را را خدا کی قسم چا نبی جا ادا اللہ کے فضرو کرنے جڑے زندہ ہوک سکتے وہ مٹ سکتے مٹے گا وہی نہ کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی وہ مٹ گئے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے حق والے کدی بھی جی مٹے باہر ہر اے مختصر دیا پروگرام چند ایک کمار ازار گوشت گزار والے کی تے اپنی تکلیف دے باوجود یقین کرو کہ سخت تکلیف تے تکلیف کی شدت بھی جڑی ہے نا یعنی زیادہ ہوتی جہی لیکن دی محبت پیش نظر او دی محبت والی محبت کے پیشے نظر میں چاہتے کہ ستے پے الفاق والے سامنے بیان کیتے ہیں اور اس طرح نہیں میں بیان کر سکیا جس طرح میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا بہرحال انشاءاللہ ان زندگی رہی تہن پتہ دردے گردا ایک ایسی چیز ہے کہ جیدے نال تقریب کی شدت کی وجہ کر کے آواز بھی صحیح نہیں کرتی ہاں جی اس واسطے ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر کدی حاضری ہوئی جی پروگرام ہوں رہے گا ان شاء اللہ سنانے رہے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام روحانی آمین آمین وے آمین وے آمین اور اللہ تعالی اپنے محبوب کا سب کا شانت نارا تک دی رے سالت میزانم سنیم نارا تک دیال سنی تک بیریم سنیم تکبیر دم سے بوبک روم دم سے بوبک رومانو ہے در کا دم ن یادا سے آدمی میز نمبر کا در نئے یاد سے آدمی میز میں دم سے شاہ مدر زادا دم سے شاہ مدر دادا کتدیالم نالم دم سے شاہ مدرزادہ دم سے شاہ مدگر زم